بسم الحمۃ الرحمن الرحیم و رحمۃ اللہ و محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفی شبر سب کچھ باقی عمل شامی سب کو خوار سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر سات سو اکتیس ابلگ تین سو ترہتر ہے اور ہماری سلسلہ جو تین طرح سے عورت کے درست میں سے اوراد فتح میں ہم لوگ میں سے اس مقدس نمبر انتیس یا بشیرو کے سلسلے میں ہے اور اس میں جو ہے یا بشیرو ہاں جلا جلالو پاک میں اس مقدس کتنے مقامات پہ آئی ہے اور اس سلسلے میں ہمارے وقت وہ ہے یعنی موضوع حسن ہمارا البشیر جلا جل جلال و قرآن پاک میں اس عنوان سے ہے اس عنوان سے آپ لوگ کو دو درست دے چکا ہوں اور یہ آپ لوگوں کو بتا دیجیے اس مقدس قرآن پاک میں تعریباً بیالیس مرتبہ آ چکا ہے ان میں سے چار پانچ مہربند آخر آپ لوگوں کو مثال نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں ان میں سے تیسری آیت یہ ہے دو آیتیں آپ لوگوں کو توجہ ہو چکا تیسری آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان طام علیہ البلاغ و اللّہ بشیر یہ مقدس آیت ہے سرحِ عال عمران کی حد نمبر بیس ہے لفرماتے وعین طول اور اگر یہ لوگ منھ مو موڑ لیں یہ کفار یہ مشکل نال کتاب یہ سب ہاں جی منھ مو موڑ لیں تو فائن نمالے کر تو آپ کی ذمہ داری تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے کیونکہ آپ ہمارا رسول ہے نبی اللہ ہے آپ کا کام ہماری تو پیغام کو پہنچانا ان کا و ال بشیر الملِ بات اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے بصیر خوب نظر رکھنے والا تو اس مقدس آیت میں بھی وہ اللہ بشیر اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے بارے میں بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے بندوں کے اعمال افعال کو خوب دیکھنے والا ہے تو اس مقدس بشیر اس مقدس آیت میں بھی آ چکی ہے تو یہ جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بن اپنے پیارے نبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے کہ اے میرے حبیب آپ دین حق کی پیغام ان مشرقین اور اعلی کتاب کو پہنچا دیں اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا گئے لیکن اگر جو ہے لیکن اگر جو ہے انہوں نے اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور منہ پھیل لیں تو آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام حق ان تک واضح طور پر جو پہنچا دیں ان پر واضح طور پر پہنچا دیں ہاں جی اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے کہ کون دین آپ کو قبول کرتے ہیں اور کون جو ہے انکار کرتے ہیں ہاں جی کون جو ہے سمجھنے کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں کون نہ سمجھنے کی وجہ سے انکار کرتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ دیکھتا ہے ہمیں سب کا پتہ <coughs> کون <coughs> دین حق کو قبول کرتے ہیں اور کون انکار کرتے ہیں ہمیں سب کا پتہ ہے اور ہم جو ہے سب کو دیکھ رہے ہیں بشیر بات اور سب کے احوال سے ہم خوب آگاہ ہے ہاں جی تو اس آیت کا بھی اصل پیغام یہی ہے کہ ہم ہمیں نشر جس بات سے اس مقدس آیت سے ہاں یہ صرف والی کتاب کو اللہ نے بھر مارے قرآن تو اللہ نے پیارے نبی کی ذرا سے سمت کو دے دیا جن لوگوں نے قرآن سے ہدایت پانی کی کوشش کیا اس کے دامن تھامن ان سب کو مخاطب ہے تو اس عز مبارکہ سے بھی اصل پیغام یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے تمام اعمال دیکھ رہا ہے باد میں اس نوطے کو بار بار جو ہے خود کو بھی سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ وہ بنیادی عقائد ہے اسلام کے ہمیں یہ کافی نہیں اللہ ایک ہی کہنے پر اعتقاد رکھے یہ تو ہر سرب میں لازمی ورنہ مشک ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات پہ ہاں اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے رسم الحسن کی معنی اور مفاہم پر بھی ایمان رکھنا معنی مفہوم سمجھ کر ہم پر واجب ہے باغی اللہ بشیر بل بات ہاں جی کیا اللہ اپنے بندوں کے تمام اعمال دیکھ رہا ہے اور دیکھتا ہے اور کسی کے بھی ذرہ برابر عمل سے اللہ غافل و بے خبر نہیں ہے یہی عقیدہ اگر ہمارے اندر پختہ ہو جائے تو انسان کل معصوم ہو جاتا ہے ایک معصوم فطری قسمت فطری کے مقام پر پہنچتا ہے اور انسان گناہ کرنے کا ضرورت ہی نہیں کہہ سکتا بھائی اللہ دیکھ رہا ہے رب کائنات دیکھ رہا ہے مالک کل دیکھ رہا ہے آپ کی زندگی آپ کی موت آپ کی حیات مماد آپ کی خوشی آپ کے غم آپ کی عزت آپ کی ذلت ہاں سب کچھ اسی ذات اقدس کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کے بارے میں جب جائیں جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس کو اختیار حاصل ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا وہ خیر پہنچانا چاہیں تو بھی کوئی روک نہیں سکتا وہ کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو بھی نہیں روک سکتا ایسے عظیم ذات اقدس الہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہاں اور ہم گناہ کریں اور اس کی نافرمانی کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم گناہ کریں تو اسے غفلت کی وجہ سے کہ ہمیں ہمارے اندر یہ عقیدہ پختہ نہیں ہوا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے اللہ ہمارے دل کی باتوں سے بھی آگاہ ہے ہاں ان مقدس صفات ذاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتذاتی ہیں ہاں اللہ جب سے وہ نہیں صفات متصف ہے اور کبھی جدا نہیں ہو سکتا ہے تو ان ان صفات پر ہمارا ایمان پختہ نہ ہونے کی وجہ سے ہاں جی ہم جو, جو گناہ کرنے کی جورات کرتے ہیں سمیع بصیر اللہ تعالیٰ کے علیم کو یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتی ہیں ہاں جی اللہ تعالی جب سے وہ ان صفات متصف ہے اور ہمیشہ سے متصف ہے ہاں اللہ, اللہ متصف ہے یہ عقیدہ ہمیں پختہ کرنے کی ضرورت ہے زیادہ لہٰذی داد کا اصل پیغام یہی کہ اللہ اپنے بندوں کے تمام اعمال دیکھ رہا ہے اور دیکھتا ہے اور کسی کے بھی ذرہ برابر عمل سے اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے یہ بات ہمیں ہر صورت میں چھاننے کی ضرورت ہے اور اس اہم نقطے پر ہمیں پختہ یقین اور ایمان کی ضرورت ہے لہٰذا بندے مومن کو چاہے کہ اللہ کے بصیر ہونے پر ایمان رکھتے ہوئے گناہوں کے ارتکاف سے دور رہیں اور جو نیک اعمال انجام دیں گے وہ اللہ کے رضا کے انجام دے دیں کمال خلوص اور عزیزی کے ساتھ انجام دے دیں اس میں جو ہے کچھ قسم کی دنیاوی اغراض ریاض سماج شہرا اور جب کس کو شامل ہونے نہ آج نمبر چار یہ ہے بسم اللہ الرحمن رحمن تنسب الفضل بینک اللہ تامل بصیر سورہ بقرہ نمبر دو سنتی سے لہرماتیں اور آپس میں ولا تنسول فلنے کو اور آپس میں احسان کرنے کو فراموش نہ کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بیمہ تامعلون بشیر تمہارے تمام کاموں کو خوب دہنے والا ہے بیما ان تمام کاموں کو تعملون جو تم انجام دیتے ہو جن کا تم ارتقاب ہوتے ہو بشیر ان خوب دہنے والا ہے تمہارا کوئی بھی فعل بیمہ ما ماں یہ مائع مواصلہ اس میں بہت زیادہ عمومیت ہے ہاں جی یعنی جو کچھ تم کرتے ہو جو کچھ کرتے ہو جب کرتے ہو جاں کرتے ہو خلوت میں کرتے ہو جلوت میں کرتے ہو ہاں جی اور جس صورت و شکل میں کرتے ہو اور جو بھی چھوٹا بڑا عمل کرتے ہو جس نیت سے کرتے ہو سب بس ہی. سب بس ہی. سب, سب دیکھنا تو یہ آئے تھے مجیدہ میاں بیوی بی کے ہاں صرف نکاح کے بعد روستی سے پہلے جدائی کے سلسلے میں ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ماہریہ طے ہوا ہو تو مرد پر لازم ہے کہ نصف ماہریا اپنی منقوا کو, ہاں کو دے دیں مگر یہ کہ عورت کے جانب سے معاف کریں پھر فرماتا ہے کہ تمہارا معاف کرنا تغوا کے زیادہ قریب ہے یعنی پورا مہر دے دینا تغوا کے زیادہ قریب ہے. مرد کے لیے پورا ماہر دے نصف فرماتے ہیں کہ تم صرف جدائی ہونے پر آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے نہ بھولے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے خوب آگاہ ہے تو اس عائد مسجد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو ہے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ ہمیں کہ اللہ تع تمہارے گرولو چھوٹے چھوٹے معاملات کیا اللہ جو ہے تمہارے گرلو چھوٹے چھوٹے معاملات اور امور کو دیکھتا ہے ان کو بھی دیکھتا ہے اور یہ امور بھی میرے نظر سے مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ حما لہٰذا تم اپنے فیملی زندگی میں بھی اللہ کے رضا کو مد نظر رکھیں اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہیں جہاں یہ پوری کائنات عرض سے لے کر فرش تک اس کے تحت نظر ہیں ہر فرد کے انفرادی زندگی و فیملی زندگی سے بھی وہ ذات پاک آگاہ ہے حد اہم منقطع ہے ہاں جی وہ اللہ تعالیٰ جو عرش لے کر سرا تک فرش تک ہر چیز کا اسداد انگس کو علم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں اس کو ہر چیز کا علم ہے اس ذات کو ہماری جو ہے انفرادی زندگی کے بھی تمام چیزوں سے اس ذات کو علم ہے ہماری انفرادی زندگی کے بھی تمام عموم سے اسداد انگس کا علم ہے اس سے کوئی چیز معافی نہیں ہے وہ ذات پاک جو ہے اسے ہر چیز کا علم ہے تو جو ہے ہمیں ان آیات سے سبق لینے کی ضرورت ہے عرضۂ نگرہ اور اللہ تعالیٰ کے ہمیں جو ہے معرفات حاصل کرنے کی ضرورت ہے میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کے بامعرفت زندگی کرنے کی توفیقہ ہنما آمین سم آمین